حدیث میں آتا ہے نبی اکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب تم وضو کرو تو بسم اللہ و الحمد للہ کہہ لیا کرو جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا کرامن کاتبین تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے ایک شخص وضو کر رہا تھا اور اس کی ایڑی میں جو کریکس تھے وہاں پانی نہ گیا آپ نے فرمایا بھائی لل من منار ہلاکت ہے ان ایڑیوں کے لیے جو کہ آگ میں جانے والی ہیں تو جو فرائض ہیں ان کے بارے میں بہت محتاط باقی سنتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں وضو کے ساتھ تیمم کا بھی ذکر آیا ہے حدیث میں آتا ہے تین چیزیں مجھ کو ایسی دی گئی ہیں جو کہ اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئیں نمبر ایک ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی یعنی ہم جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں مال غنیمت میں حصہ دیا گیا مٹی پاک کر دی گئی अब कोई कहे कि तैयू करने का क्या फ़ायदा मिट्टी लगाने से क्या होगा एक तो तोाह है मट्टी भी पाक मट्टी का जिक्र किया है हमने पहले भी इसको पढ़ा था सूरह निसा में साइंटिस्ट आज हमें बताते हैं कि मिट्टी में 95% फाइव बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि एंटीबॉडीज़ पैदा करते हैं आज छोटे बच्चों को इनक्रेज किया जाता है कि नंगे पाँव इनको मिट्टी में खेलने दीजिए मुज़ु के अपने बहुत से फ़वाद हैं इम्यून सिस्टम ज़्यादा अच्छा काम करता है ڈپریشن کا بھی علاج واٹر تھراپی میں بتایا جاتا ہے جلد بھی چمکدار ہوتی ہے دوران خون انسان کا تیز ہوتا ہے اب بعض دفعہ صرف میک اپ کی حفاظت کے لیے تیمم کر لیا جاتا ہے کہ فاؤنڈیشن دھل جائے گا یا دلہن سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اب میک اپ ہو گیا تو چلو ایسا کرو تیم کر کے نماز پڑھ لو اگر دلہن کو تیمم کرانا ہے تو کسی ڈراؤٹ والے علاقے میں لے جانا ہوگا جہاں پر پانی نہ ملتا ہو تھر وغیرہ اس لیے کہ شرط کیا ہے پانی اویلیبل نہ ہو یہ نہیں کہا کہ فاؤنڈیشن بچانے کے لیے یا دس ہزار کا میک اپ بچانے کے لیے چلو چلو کوئی بات نہیں تیمومم کر لینا نہیں اس کی اجازت نہیں یہ وہی چیز ہے کہ پھر اللہ کی دی ہوئی آسانیوں سے ناجائز فائدہ اٹھانا فرمایا وسط کرو نعمۃ اللہ علیہ المیثقاہ اللہ وا ثقام بھی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 خاص مسلمانوں کو عدل کی تاکید کی جا رہی ہے اس لیے کہ ہجرت کے بعد اب رفتہ رفتہ مسلمانوں کا مظلومی کا دور ختم ہو رہا تھا یعنی ایک طرح کی آزمائش ختم ہو رہی تھی لیکن اس سے سخت تر آزمائش دوسری شروع ہو رہی تھی اور وہ ہے حکمرانی کا دور جب انسان حکمران بنتا ہے تو طاقت کا نشہ بعض دفعہ گمراہی کا سبب بن جاتا ہے لہذا تقوی کی یاد دہانی کہ تم کو اللہ نے اقتدار اب دیا ہے تو تقوی سے کام لینا ظلم نہ کرنا حدیث میں آتا ہے من احب اللّہ و ابغد اللّہ و آرط اللّہ من فقد استقمل ایمان جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے اور غصہ کیا تو اللہ کے لیے اور دیا تو اللہ کے لیے اور روکا تو اللہ کے لیے اس نے تو اپنا ایمان مکمل کر لیا اور یہی تقوی ہے ان اللہ خبیر بما تار جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ آگ میں جانے والے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا جب کہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاص خاص صحابہ کو کھانے کی دعوت پر بلایا اور خفیہ طور پر سازش کی تھی کہ اچانک وہ ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور اس طرح اسلام کی جان نکال دیں گے لیکن عین وقت پر اللہ کے فضل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا علم ہو گیا اور آپ دعوت پر تشریف نہ لے گئے اس کی طرف اشارہ ہے اب رخ بنی اسرائیل کی طرف ہے ولقط اخد اللہ میسا کا بنی اسرائیل اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں بارہ نقیب مقرر کیے تھے اور ان سے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں اِن معکم میں تمہارے ساتھ ہوں شرائط دیکھ لیجیے کیا کیا ہیں ان عقم تم اصلاۃ و آتی تم الزکاتہ و آمن تم بے رسولی و ازر تمہ و اکرس تم اللہ کردن حسنا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہے تو یقین جانو میں تمہاری برائیاں تم سے ظائل کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی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 ان میں سے بہت کم لوگ اس ایپ سے بچے ہوئے ہیں لہٰذا انہیں معاف کر دو اب دیکھیں ان تمام سازشوں کی اور کرتوتوں کے جواب میں مسلمانوں کو کیا بتایا جا رہا ہے ہماری پرائیورٹیز ہماری ترجیحات درست کی جا رہی ہیں کہ محدود وقت ہے مسلمانوں تمہارے پاس اب تم کو اپنی ترجیحات دیکھنی ہے کہ تم کو کیا مسلسل ان کی باتوں کا جواب ہی دیے جانا ہے یا تمہیں کوئی کنسٹرکٹیو کام بھی کرنا ہے کوئی نظام بھی قائم کرنا ہے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 اور ایک ایسی حق نما کتاب ہدی بہ اللہ منتبا اردوان و سب السلامی و یخ خجم ظلمات النور بزن ہی و ہدی ہم الا مستقیم جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے اور اپنے عزن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے تو بتایا گیا کہ اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور کتاب آ گئی کتاب مبین قرآن اور نور خود نبی نور ہدایت ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت ان کے جسم کے تقاضوں پر بھاری تھی ان کی روح کی نورانیت جسم کی ظلمانیت پر حاوی تھی ان معنوں میں اگر ہم کہیں کہ اعمال کے حساب سے اقوال کے حساب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور تھے کوئی بات غلط نہیں ہر بات ان کی ہمارے لیے نور ہدایت ہے اللہ تعالیٰ اپنے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے اور اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف کن لوگوں کو جو اس کی رضا چاہیں تو دعا کریں اللہ سے لما اللہ عمہ لما علما توحب و اللہ توفیق عطا فرما ان کاموں کی جو تجھے پسند ہیں اور جن سے تو راضی ہے بڑی چیز ہے کہ اللہ کی رضا کے حساب سے کام کرنے کے انسان کے اندر طلب پیدا ہو جائے اور یقین جانے یقین جانے ایک دفعہ یہ طلب پیدا ہو گئی کوئی دنیا کی طاقت انشاءاللہ اللہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی دیکھیں, لوگوں کی باتوں میں بڑا اثر ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان من البان لچھ لوگوں کا بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے جادو کر دیا لوگوں کے اوپر ہپنوٹک مرسمر انداز ہوتا ہے ان کا دلیل پر دلیل دیکھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن دعا کریں کہ ہم جس کی بات سن رہے ہیں اللہ یہ ہمیں حق ہی بتا رہا ہو ہم اس پر بھروسہ کر کر آئے ہیں ہم اس کو سچا سمجھتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس پر بھروسہ کر رہے ہیں اور یہ ہمیں بھٹکا دے تو بتائیے اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو کہ رہنما ہونے کا دعویٰ کرے اور پھر سارے اپنے پیچھے آنے والے لوگوں کو اپنے سمیت لے جا کر جہنم میں ڈلوا دے تو اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ تم اللہ کی رضوان چاہو تو پھر تمہیں کوئی نہیں بھٹکا سکے گا کسی کی سحر بیانی تم کو گمراہ نہیں کر پائے گی نور کا ذکر آیا ہے نور واحد آتا ہے قرآن میں جب بھی آتا ہے اور نور کا سرچشمہ تو اللہ ہے ظلمات جمع میں آتا ہے اندھیروں کے بہت سے شیڈز ہوتے ہیں جو نور سے جتنا دور ہوگا اتنا ہی زیادہ اندھیرے میں ہوگا اگر آپ چل رہی ہیں آپ کے پاس ایک شمع ہے یا کینڈل ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو بتائیے سائے کہاں پڑیں گے پیچھے کی طرف جائیں گے نا اور اگر شمع کو اس نور کو پیٹھ کے پیچھے کر دیا تو سایہ کہاں پڑے گا آگے پڑے گا نا بالکل یہی چیز قرآن اور سنت کی ہے جب تک ہم اس کو اپنا امام بناتے ہیں آگے رکھتے ہیں شکوک اور شبہات میں مبتلا نہیں ہوتے وہ سب چیزیں پیچھے لیکن جب وراغ غور پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے قرآن اور سنت کو پھر شکوک اور شبہات کے سائے اور سوالات اور کیا کچھ انسان کے اندر جو ہے وہ کنفیوژنس پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے جتنا دور ہوگا اتنے ہی زیادہ شکوک اور شبہات کا شکار ہوگا بے یقینی کا اندھیرا ہوگا لا علمی کا اندھیرا ہوگا غفلت کا گناہوں کا اندھیرا ہوگا اور اندھیرے میں جب انسان ہوتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کیا صحیح ہے کیا غلط جب زندگی کے اندر یہ قرآن کا نور روشن ہو جاتا ہے تو صحیح غلط کی حق اور باطل کی صاف انسان کو پہچان ہو جاتی ہے لقت کفر اللہ ان اللہ مر یم یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی خدا ہے یہ ایک گروپ تھا عیسائیوں کا اور ہے ان کو جیکوبائٹس کہا جاتا ہے ان کا یہ عقیدہ ہے اب یہاں آپ دیکھیے اللہ کی جلالت کی شان جس کو کہتے ہیں نا کہ رب ربن و ان تنزل و ربد و و ان رب تو رب ہی ہے چاہے وہ پہلے آسمان پر تجلی فرما لے اور بندہ بندہ ہی ہے چاہے کتنا بھی اونچا ہو جائے چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہی بن جائے سب غلام ہیں سب غلام ہیں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر عیسیٰ موسٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب بندے ہیں اللہ کے اللہ کے آگے کسی کو کوئی اختیار نہیں اب یہاں اللہ کا جلال دیکھیے فرمایا قل کہہ دیجئے فرم یم من اللہ ہی کون ہوگا اللہ کے سامنے کوئی اختیار رکھنے والا ان ارادہ اگر اللہ ارادہ کر لے آئی یہ لقل مسیحب نہ و اما اگر اللہ ارادہ کر لے کہ مسیب نے مریم اور اس کی ماں کو ہلاک کرنے کا وہ منف الرد جمیعن اور ان سب کو بھی جو دنیا میں ہیں وہ لاہ ملک کو سماو آتی و ارد وماں اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں اور زمین میں اور جو ان کے درمیان ہے یا خلوق ماں یا شاع وہ تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے اللہ کی خدائی میں کسی کو شرکت نہیں ہے کسی کی شرکت نہیں ہے اللہ کے اختیارات میں اللہ کی خدائی میں حتیٰ کہ انبیاء اور پیغمبروں کو بھی نہیں ہے تو ان سے کمتر درجے کا اولیاء اللہ کیسے اللہ کے فیصلوں پر حاوی یا اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اللّہ کلی شعی القدیر اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہود اور نصارہ کہتے ہیں نہنو ابنا اللّہ واہب ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں یہ ظلمات کی مثال جب اپنی خواہشات کے اندھیروں میں گھر جاتے ہیں اور صحیح غلط کا فرق مٹ جاتا ہے تو ان کو پھر یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کے بہت چاہیے جیسے جیسے گناہوں کا زہر زندگیوں میں گھلتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے خوش فہمیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں جو انسان جتنا قرآن سے جتنا اللہ سے دور ہوگا اتنا ہی خوش فہمیوں کا شکار ہوگا اتنا ہی اللہ سے بے خوف اور گناہوں سے بے خوف ہوگا جو جتنا جتنا اللہ کے قریب ہوگا قرآن کے قریب ہوگا اتنا اتنا وہ اپنے گناہوں کے بارے میں محتاط ہوگا کیرفل ہوگا اتنا ہی اس کے اندر گناہوں کے نتیجے کا خوف اور اللہ کی سزا کا خوف پایا جائے گا یہ چونکہ بہت دور ہٹ گئے تھے اپنی کتاب سے تو ان کے اندر یہ خوش فہمیاں کہ ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں بہت چہیتے ہیں پوچھا کہ عقل اچھا یہ بات ہے تو کہہ دیجئے فلیما یو دے بم بے ان سے پوچھو پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں پر سزا کیوں دیتا رہا در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے یعنی یہودیوں کا تصور یہ تھا کہ ہمارے اعمال تولنے کے باٹ مختلف ہیں اور عام انسانوں کے تولنے کے باٹ مختلف ہیں کہ ناوزب اللہ اللہ پرجڈسڈ ہے متاسب ہے بنی اسرائیل پر تو کرم ہی کرم کرے گا چاہے ہم کچھ بھی کر لیں لیکن دوسروں پر نہیں کرے گا ان کو گناہوں کی سزا ملے گی ہمیں نہیں ملے گی ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دروازے پر بیٹھے ہوں گے اور کسی بھی یہودی کو وہ دوزخ کی آگ میں نہیں گرنے دیں گے لہٰذا آخرت کے بارے میں غلط عقیدے نے ان کو گناہوں پر جری کر دیا تھا فرما یکفر و لمشا و معیشہ وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے زمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے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 اس میں تو وہی کا نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں مسلسل انبیاء اور نبی موجود رہے عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال 600 ہنڈریڈ کا فصل ہے اس میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں آیا اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اب دیکھو اتنے لمبے گیپ کے بعد ہمارا رسول آ گیا لہٰذا ان کی قدر کرو اللہ علیہ کلّی قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی اس نے تم میں نبی پیدا کیے تم کو بادشاہ بنایا وہ آتا کو معلم یوتی احدم ملالمین اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے وہ انی فتغ ملال اللہ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی کیا یہ فضیلت آج بھی موجود ہے جی ہاں ایک حد تک کس طرح آپ دیکھیں انتہائی ذہین قوم ہے کوئی شک نہیں اللہ نے ذہانت کی دولت ان کو بھرپور عطا کی ہے تعداد میں اتنے تھوڑے سے ہیں لیکن ساری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں آپ اکنامک سسٹم دیکھ لیجیے آپ میڈیا دیکھ لیجیے انٹرٹینمنٹ دیکھ لیجیے پالیٹکس دیکھ لیجیے سیاست ہر چیز میں یہ لوگ چھائے ہوئے ہیں اللہ نے ان کو پلاننگ کی بھی کوالٹی دی ہے دور تک پلاننگ کرتے ہیں لانگ ٹرم ان کی پلاننگز ہوتی ہیں اور اپنی پلاننگ کرنے کے بعد اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے تمام ریسورسز لگا دیتے ہیں اتنی ساری نعمتوں کے ساتھ اگر یہ چاہتے تو دنیا کو امن اور امان کی جگہ بناتے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امن اور امان نہیں ہے شروع سے ان کو یہ نعمتیں دی گئیں اور وہی نعمت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ تم کو اللہ نے بہت نعمتیں دی ہیں اب ان سے کہا یا قومت خل الرد المقدس طا اے میری قوم اس مقدس سرزمین اشارہ ہے فلسطین کی طرف اس میں داخل ہو جاؤ اللہ کطب اللہکم ولا ترتد اللہ اطبار کم فتن قلب و اس بستی میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نا مراد پلٹو گے اب ان کا جواب سنیں قالو کہنے لگے یا موسا اے موسا ان نہ فیحا قومن جبارین وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں وہاں پر قوم امالکا رہا کرتی تھی بڑے لمبے چوڑے یہ آت کے بچے ہوئے ریمیننٹس تھے بہت زبردست تھے ان کا کہا کہ نہیں نہیں ہم نہیں جا سکتے وہاں دیکھا ہے تم نے کتنے زبردست لوگ رہتے ہیں انا لنت خلا ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہ جو کہا تھا نا سمینا وار سینا ہم نے سنا لیکن ہم مانتے نہیں اس کی مثال ہے ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے یخرجو منہا یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں فخرجو منہا ف انا داخلون اب جب وہ وہاں سے نکل جائیں گے ہاں پھر ہم داخل ہو جائیں گے سینکڑوں سال کی غلامی سے یہ ان کا حال ہو گیا تھا ذہن شخصیت ان کی مسق ہو کر رہ گئی تھی دنیا کی محبت نے ان کو بالکل ہی مغلوب کر دیا تھا کاہل بھی تھے اب دیکھیے یہاں پہ جیوگرافیکل لبریشن مل گیا تھا ان کو فرعون کی غلامی سے نجات مل گئی تھی لیکن جسمانی آزادی یا ٹریٹوریل آزادی حاصل کر لینا بہت آسان ہے لیکن ذہنوں کو غلامی سے آزاد کرنا یہ بڑا لمبا کام ہے مینٹل سلیوری سے نکلنا بڑا مشکل کام ہے یہ اپنے آقاؤں سے انتہائی ذہنی طور پر مروب تھے احساس کمتری کا شکار تھے بالکل پیرالائزڈ قوم تھی ان چیزوں نے مل کر ان کو پیرالائز کر دیا تھا بالکل کہا کہ ہرگز ہم نہیں داخل ہوں گے ہاں وہ نکل جائیں تو ہم بھی داخل ہو جائیں گے جیسے آج آپ دیکھیں اگر کہا جاتا ہے کہ بھائی دین کا کام کرو لوگ کہتے ہیں ہم ہم دین کا کام کریں ہم سے نہیں ہوتا اللہ کا کام ہے اللہ کرائے گا آپ کو کیا فکر ہے اور ہاں ہم تیار ہیں کرنے کے لیے بس ذرا وہ بڑے بڑے ممالک کے صدر مسلمان ہو جائیں ایک دفعہ وائٹ ہاؤس میں اسلام ہو جائے ہم بھی داخل ہو جائیں گے ہم تو تیار ہیں مسلمان ہاں بالکل فلاں حجاب کر لیں ہم تو تیار ہیں ہم بھی کر لیں گے بالکل یہ انہوں نے کہا کہ وہ پہلے وہاں سے نکلیں پھر ہم داخل ہو جائیں گے قال رجولانی من الدین یقافون ان ڈرنے والوں میں سے دو انسان ایسے بھی تھے ان ام اللہ جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا کیا نعمت تھی باقی قوم تو لوگوں سے ڈرتی تھی اور یہ تھے ایسے انعام یافتہ جو اللہ سے ڈرتے تھے انہوں نے کہا ادخلو علیہ الباب انہوں نے کہا ان جباروں کے مقابلے میں دروازے سے اندر تو چلے جاؤ اتنا تو کر لو اندر تو گز جاؤ کم از کم جا کر فیضا دخل تم ہو غالبون تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے و اللہ ہی ان کن تم اللہ پر توقل کرو اگر تم مومن ہو پر زور ترغیب دلائی کہ کچھ تو کوشش کرو ذرا تو ہاتھ پاؤں ہلاؤ لیکن شرط دیکھیں نہ کہا کہ اللہ پر توقل کرو اگر تم مومن ہو تو مسئلہ ہی تو یہ تھا کہ مومن جو نہیں تھے اللہ پر توکل جو نہیں تھا قالو قوم بولی یا موسا اے موسا ان لنت اے موسا ہم ہر گز نہیں داخل ہوں گے کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے ماں داموفی ہا جب تک وہ اس میں ہے تو کیا کرو موسا فضب اب اور ابو کا فقوطلا ایسا کرو کہ تم اور تمہارا رب چلے جاؤ اور جنگ کر لو بھئی دیکھو آخر اب تک تم نے دریا بھی پھاڑ دیا اور منوسلبہ برسا دیا یہ بھی شاید کہو کہ اپنا عصابی ساتھ لیتے جانا تو جاؤ تم اور تمہارا رب تم جا کے جنگ کرو اور کیا ہے ان نہ ہونا ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم سے نہیں ہلا جاتا موتضے دیکھ کر اور موضوعوں کی وجہ سے بجائے کہ احسان مندی کا ان کے اندر جذبہ ابھرتا مزید کاہلی پیدا ہو گئی سپوائل ہو گئے اتنے معوزے انہوں نے دیکھے تھے تب ان کا یہ حال تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ موضوعوں سے دین قائم نہیں ہو سکتا اس کے لیے انسانی کوشش ضروری ہے شیر ہیومن ایفرٹ ایک اکیلا انسان بھی دین قائم نہیں کر سکتا اگر کر سکتا تو علیہ السلام کر لیتے اتنے زبردست جلیل القدر پیغمبر شریعت ان کے پاس لیکن چونکہ قوم نے کوڑا جواب دے دیا اتنے بزدل ایسے وہ پیرالائز لوگ تھے انہوں نے ساتھ نہ دیا دین قائم نہ ہو سکا جبکہ اس کا مقابلہ آپ کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مبارک ساتھیوں سے کتنی انہوں نے ہیومن لیول پر کوششیں کی ہیں شیئر ہیومن ایفرٹ کیا صحابہ نے کتنی تکلیفیں اور محنت کر کے دین کو نافذ کیا کیونکہ بعد کے آنے والے مسلمانوں کے لیے نمونہ بننا تھا اگر تو موضوع سے اسلام نافذ ہوتا تو آج میں اور آپ ہم کہہ دیتے کہ ہم کیا کریں ہمارے پاس تو میریکلز نہیں ہیں ہم کیسے کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے نمونہ بنانے کے لیے پھر اسی طرح سے ان سے محنتیں اور اللہ تعالیٰ نے کوششیں کروائیں اور اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین ساتھی عطا کیے بدر کے موقع پر مقداد ابن اسود نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہ کہیں گے جو موسا کے قوم نے کہی تھی کہ ازب انتبر ابو کا فقات الہا ہو نہ بلکہ ہم تو آپ کے دائیں اور بائیں اور سامنے اور پیچھے سے آپ کا دفاع کریں گے آپ بے فکر ہو کے مقابلے کی تیاری کیجئے تو صحابہ کو موضوع سے کامیابی نہیں ملی نہ ہم کو ملے گی ہمیں بھی ٹیم بنانی ہوگی اجتماعیت اختیار کرنی ہوگی مل کر بیٹھنا ہوگا مل کر کام کرنا ہوگا ریسورسز اپنے پول کرنے ہوں گے جو جان لگا سکتا ہے جان لگائے جو وقت لگا سکتا ہے وقت لگائے جو پیسہ دے سکتا ہے پیسہ دے جو ایڈورٹائز کر سکتا ہے ایڈورٹائز کرے جو کر سکتا ہے کرے مل جل کر کام ہوگا ایک آپ کے وس کی بات نہیں ہے اب جب قوم نے یہ کوڑا جواب دیا تو سوچیں کہ موسلام کے دل پر کیا گزری ہوگی کتنے دکھے دل سے انہوں نے دعا کہ وہ جس سے اتنی محبت کرتے تھے آگے ہم پڑھیں گے اس قوم کے لیے وہ قبتی سے لڑے سب کچھ کیا اب کتنے بیزار ہیں قلا رب بھی ان نلا امل کو اللہ نفسی و عقی ففرق بینا و بین القوم الفا ثقین مصلام نے فرمایا اے میرے رب میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی جان یا میرے بھائی کی تو بس ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے اللہ نے جواب دیا اچھا تو وہ ملک چالیس سال تک ان پر حرام ہے یقین ہونا نا ارض یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے فرمایا فلا تاس القاء الفاسقین ثقین ان فرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ کہا تھا نا انہوں نے ہا ہونا قائدون اللہ نے بھی وہیں بٹھایا ان کو کہ بیٹھو یہاں پر چالیس سال اس چالیس سال کے عرصے میں یہ ہوا کہ وہ غلامی میں جس جنریشن نے پرورش پائی تھی وہ پوری جنریشن ختم ہو گئی ایک نئی جنریشن آزاد فضا میں پل بڑھ کر جوان ہوئی اچھی قیادت اللہ تعالیٰ نے مزید ان کو میسر فرمائی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی سلسلہ جاری رہا اس کے بعد ان کے اندر ہمت آئی پھر انہوں نے جنگ کی اور اللہ تعالیٰ نے فتح اور کامیابی ان کو عطا فرمائی وطلو علیہم نبا ابنئی آدم بالحق عزرا انہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ سنا دیجیے قربا قربان جب ان دونوں نے قربانی کی قربانی کا لفظ قرب سے بنا ہے اللہ کا قرب چاہنے کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی دینا سیکریفائس کرنا تو کیا ہوا بن اہدا تقب البن الآخر ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی دوسری کی نہ کی گئی اب ہماری روایات میں کیا چیز چل پڑی کہ ایک عورت کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا ہر چیز کا الزام ادھر سے ادھر سے جب تک عورت پر نہ آ جائے لگتا ہے کہ ناؤزب باللہ دین کا حق ادا کیا عورت کا ذکر ہی نہیں ہے قربانی کی بات ہے کچھ آفرنگس دیں انہوں نے ایک کی قبول ہوئی ایک کی نا قبول ہوئی جس کی نا قبول ہوئی ذکر آتا ہے حابیل کا کہ حابیل کی قبول ہوئی قابیل کی نا قبول ہوئی قتل سے قابل کو یاد رکھیے آپ کو یاد رہے گا قالا لق تو اس ایک نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا جس کی قبول نہ ہوئی اب دیکھیں بجائے اس کے کہ وہ یہ دیکھتا کہ کیا وجہ ہوئی انٹروسپیکشن کرتا یہ دیکھتا کہ میری نیت میں کیا خرابی تھی جو اللہ تعالیٰ نے قبول نہ کی وہ جس کی قبول ہوئی اس سے وہ حسد کا شکار ہو گیا جس کی قبول ہوئی اس نے جواب دیا قالع انّم یا تقب اللہ من المطقین جواب دیا اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے دراصل کیا ہے انم العمال و بنیات دو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں بالکل ایک جیسی ایک کی قبول ہوئی ایک کی نہ ہوئی کیوں ایک پڑھ رہا ہے اللہ کے لیے خال اللہ کے لیے اس کی قبول ہوئی ایک پڑھ رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ مجھ سے امپریس ہوں وہ تو حدیث میں آ گیا منسلّ یوری فقدش رکھا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی وہ تو شرک کر چکا تو اصل چیز تو پھر نیت ہے نیت پہ اعمال کا دار و مدار ہے کس کی نیکی قبول ہوگی کس کی نہیں لسط الیہ یدک اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے اب یہاں یہ جو بات ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ چاہ رہے تھے ان کے اچھے والے بھائی کہ وہ یہ سب کچھ کریں اس سمجھانے کا انداز ہے اس کو اس کے نقصانات بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے مجھے قتل کیا تو تمہارا کتنا نقصان ہے جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے احادیث سے کہ قاتل نہ صرف قتل کا گناہ اپنے سر لیتا ہے بلکہ جس شخص کو اس نے قتل کیا ہوتا ہے مقتول کے سارے گناہوں کی سزا بھی وہ قیامت کے دن خود بھگ دے گا تو یہ بات کہی ظال کا جزاین ظالموں کے ظلم کا ٹھیک یہی بدلہ ہے آخر کار آمادہ کر لیا اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر فاسپہ من الخواصرین اور وہ اس کو مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں احادیث میں آتا ہے کہ جو دنیا میں قتل ہوتا ہے ہر قتل کا گناہ قابل کے سر پر بھی جاتا ہے اس لیے کہ اس نے یہ پہلا قتل کیا تھا جو برا کام شروع کیا اب جب تک وہ برائی دنیا میں ہوتی رہے گی اس کی سزا اس برائی شروع کرنے والے کو پہنچتی رہے گی اب یہ پہلی موت تھی جو دنیا میں ہوئی تھی اس سے پہلے کوئی موت نہیں ہوئی تھی دفن کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا فبا ف اللہ غرا بئیں یا فل اردل یوریا ہو کئی فیو سو اطا عقی <أخھی> پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر میں اس قوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا اس بات پر اس میں ندامت پیدا ہوئی فاس پہا مننع دین مِن> وہ ہو گیا شرمندہ ہونے والوں میں سے اس کو سمجھنا ضروری ہے کس پر شرمندہ ہوا قتل پہ نہیں قتل پہ شرمندہ نہیں ہوا اگر قتل کر کے ندامت اس کے اندر پیدا ہوتی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ندامت اس بات